وسک رکھا آ دلیل نکلی جی دلیل نکلی تفصیلی چونکہ ان کے تکبر کی بات تھی نا آفروں کو کہا جائے گا تو تکبر بھی کرتے تھے پسک بھی کرتے تھے چنا اس کا ایک نمونہ بیان کیا جا رہا ہے بھئی کاؤں میں آج میں تکبر تھا یا نہیں بڑے ڈھیل ڈال گار بڑے قد والے تو جو متکبر تھے ان کو ہم نے ذلیل و پار کر دیا عذاب آیا ان پہ اور تذکرہ کرو تم بھائی آج کا قوم یاد کے بھائی کون تھے جی حو دلسلام جب کے خبردار کیا اس نے اپنی قوم کو ریگستان کے اندر آتاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلے جب خبردار کیا اس نے اپنی قوم کو ریت کے ٹیلوں میں ریگستان میں اور تاکہ گزر چکے ڈرانے والے اس سے پہلے بھی بعد میں بھی آئے اللہ کے رسول اللہ تاب اللہ کیسے خبردار کیا اس مضمون کے ساتھ یہ کہ نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے بے شک میں اندیشہ کرتا ہوں تم پہ عذاب دن بڑے کا قالو اناد قوم اناد قوم قوم زد میں آ گئی کہنے لگے کہ آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ پھر دے ہم کو ہمارے معبودوں سے یہ تو باپ دادا سے معبود ہیں بس ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو وعدہ دیتا ہے اگر ہے تو سچوں میں سے کالا جواب ہود السلام نے فرمایا بھائی عذاب کا علم خدا کے پاس ہے میں عذاب سے ڈرانے والا ہوں یا میرے ہاتھ میں عذاب ہے میں تو ڈراتا ہوں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 کس صورت میں آیا بادل کی صورت میں بادل آ رہا ہے قوم یاد خوشیہ منا رہی ہیں کیا منا رہی ہیں خوشی کے برسے کا بادل آ رہا ہے حالانکہ وہ کیا تھا خدا کا ذات تھا دیکھو جی بس جب کہ دیکھا اس عذاب کو بادل کی شکل میں اور کا منع بادل کی شکل میں وہ متوجہ ہونے والا تھا ان کی بازوں کی طرف کالو کہنے لگے یہ بادل ہے می برسائے ہم پہ یہ خوشی ظاہر کی قوم نے قال حد علیہ السلام نے کہا یہاں کالا مقدر ہے کہا حود نے بلکہ وہ عذاب ہے جس کو تم نے جلدی مانگا تھا ری ہو یہ ایسی تند ہوا ہے جس کے عذاب اندار عذاب دردناک ہے تو دم میرو کل شین بے میرے رب اخاڑ پھینکے گی تو دم میرو کا منع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 یہ قوم میں آد کا حال بیان کر کے اب التفات ہے مکے والوں کی طرف او مکے والوں قوم میں تم سے زیادہ طاقت میں سخت ہے تم نہ غرے بنو جتنا ان کی وجودی طاقت تھی اپرادی طاقت تھی تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے والد مکہ نہ ہوں اور البتہ کی طاقت بھی ہم نے ان کو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 از قان یج حدون بیاات اللہ سبب اذا وہ اس لیے کہ تھے انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کو اور نازل ہو گیا ساتھ ان کے وہ کہ تھے ساتھ اس کے کیا کرتے استذا کرتے والد اہلکنا تخویف دنیاوی یقینی بات ہے کہ ہلاک کر دیا ہم نے ان بستیوں کو جو ارد گرد مارے تھے یہ بھی ارد گرد تھی نا ادھر یمن کی طرف جاتے تو قومیں میں آج کی بات تھی ادھر شام کی طرف جاتے تو قوم میں روز کی بستی ہوتی تھی سموت کی بستی ہوتی تھی یقینی بات ہے کہ ہلاک کر دیا ہم نے ان بستیوں کو جو ارد گرد تمہاری تھی وہ سررفنر ایسے نہیں ہلاک کیا ہم نے پہلے ان کو سمجھایا سررفنا کا وہ اور بیان کیا ہم نے آیات کو ان کے لیے تاکہ وہ رجوع کریں شرک سے باغ آ جائیں اپنے آیات تشریہ بتائیں آیات تکوینیہ بتائیں فلولہ نوسر ہوم دعو سورت دعو سورت اور اضال شبو شب و مکے والوں کا یہ تھا کہ وہ بستییں جو ہلاک ہوئیں یا قوم میں آج ہلاک ہوئی وہ بے پیر تھے وہ کیا تھے جی بے پیر ان کے مرشد نہیں تھے ہمارے کیا ہیں پیر ہیں مرشد ہیں ہم پکاریں گے اے سمجھ مدد پیر ہوں بہاول حق بے رد وہ بے مرشد تھے ہم تو مرشد والے ہیں شبا سلندر کو پکاریں گے بہاول حق کو پکاریں گے ہماری مدد کریں گے اللہ نے بنوایا وہ بھی پیروں والے تھے لیکن پیروں کے کوئی کام نہ آئے فلاولا ناسرا وہی ہے پیروں والے تھے بس کیوں نہ مدد کی ان کی وہ مابور جن کو بنا لیا تھا انہوں نے سوائے اللہ کے قربان ذریعہ قرب کا قربان من ذریعہ قرب کا بنایا وہ مدد نہ کر سکے اے بابا اتنا خاضو ہے نا یہ ہے پیر یہ ہوم مدر محضوف ہے وہ پہلا مقول بنے گا آلیہ جو ہے مقول دوسرا بنے گا اور قربان مقول لہو بنے گا اب مانا سمجھیے جی اتنا خاضو جن کو بنایا تھا سوائے اللہ کے معبود کیوں بنایا تھا قربان خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارے یہ معبود ہیں ما لاگ اللہ بون اللہ ضول فلّہ کے قریب پر. وہ انہوں نے مدد کی فلو اللہ مدد کی بلف ال غائب ہو گئے وہ غائب ہو گیا ان سے بس زا یہ تھا ان کا ڈھکو عف کا مانا لکھو ہی کیا وہ ایک ہوتا ہے چھوٹا جھوٹ اور دوسرا کیا ہوتا ہے سلا سو جھوٹ ملاؤ تو ایک سلا بنتا ہے سمجھے <laughs> <laughs> اور تھا یہ ان کا سلا کہ ہماری پیر پکیر مدد کرتے ہیں ڈھکوسلا تو ان کا وہ ماتام یفتروں ساتھ ان باتوں کے جن کو گھڑتے تھے اور اپنے پیروں کے بارے میں جھوٹی باتیں بھی گھڑتے تھے وہ بھی ختم ہو گئی وہ جھوٹی باتیں گھڑتے ہیں نہیں جیسے میں نے کہا کہ ایک بہت کہہ رہا تھا کہ ہمارے پیر نے کتی کو کیا مارا پاؤں مارا مری پڑی تھی زندہ ہو گئی اور ساتھ ان باتوں کے جن کو گھرتے تھے وہ باتیں بھی گائے مابان باقلا بھی کیا گائے وہ صرف نائ رہے کا ناپا مینجن دلیل نکلی دلیل جات از جات میرے محترام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 ایک وادی ہے بتن نخلا مکے سے تائف جاؤ نا تو وادی آتی ہے بت نخلا آپ صحابہ کرام کو وہاں نماز پڑھا رہے تھے کنگے صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو وہ جو آئے نا جن تو ایک درخت کے اوپر بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سنا قرآن پاک سنا اور اپنے ساتھیوں کو کہنے چک چک یہ سنو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 باقی تفسیروں کے اندر زیادہ لمبے چوڑے واقعات ہیں میں نے مبثر عرض کیا یہ دلیل نقلی کس سے جی جنات سے اے انسانو تم نہیں مان رہے لیکن جنو نے قرآن کو مان وہ سر اپنا اور جب پھیرا ہم نے طرف تیرے ایک جماعت جننوں کو اس حال میں کہ سنتے دیکھا قرآن کو حضور کا قرآن سنا پلمبا حضر ہو جب حاضر ہوئے اس قرآن کو حضرت کلاوت کر رہے تھے کال ال کی کا کہنے لگے چپ ہو جاؤ دیکھو جین کہہ رہے ہیں کہ ہضور قرآن پڑھ رہے ہیں تم چپ رہو لیکن غیر مکلج کہتے ہیں نہیں تو تم پڑھو پیچھے جن کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور کا قرآن سنو حضور پڑھ رہے ہیں چپ رہو غیر مکل کیا کہتے ہیں نہیں پیچھے پڑھو <laughs> چپ نہیں رہنا فلما کوزیا پر جب پورا کیا گیا قرآن پاک تو آ منو یا آ منو کا لازم مقدر ہے آ ایمان لائے اور پھرے طرف قوم اپنے گر ڈرانے والے قالو یا قومنا تبلیغ جنات قوم کے پاس پہنچ گیا کہنے کے کہ اے ہماری قوم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 اور ایمان لا ساتھ اس کے بخشے کا اللہ واسطے تمہارے گناہ تمہارے پنا دے گا تم کو اذاب سے یہ ہے ترغیب آگے ہے ترغیب ملا جو اور جس نے نہ کہا مانا اللہ کی دائی کا پس نہیں وہ ہرانے والا بھی زمین پہ زمین کے کسی حصے میں چھپ جائے وہ ہرانی سکتا اور نہیں واسطے اس کے سوائے اللہ کے کوئی مددگار یہی لوگ گمراہی سری کے اندر ہوں گے جو نہیں مانیں گے اب المجراؤ دلی لکلی برائے امکان قیامت دلی لکلی برائے امکان قیامت کیا دیکھتے کہ بے شک اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو اور نہیں تھکا ساتھ پیدا کرنے ان کے وہ خدا تھکیا ہے نہیں تھکا بے کا یہ با زائدہ ہے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 تو امکان کی آمد کے بعد کیا آتا ہے وہ قیامت، لکھو وہ قیامت جس دن پیش کیے جائیں گے کافر اوپر نار کے کہا جائے گا کیا نہیں یہ دو زخ حق امر واقعی نہیں تو اقرار کریں گے کالو اقرار مجرمین کہیں گے کیوں نہ قسم ہمارے رب کی تو فرمائیں گے اللہ تعالیٰ پر چکھو تم یہ عمر کون سا ہے اور بھی امر وجود والا نہیں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 کہ دو اول لازم رسولوں کے نام لکھو دو اول رسولوں کے نام لکھو جواب میں انہوں نے لکھا ایک مسٹر محمد علی جناب دوسرا ڈاکٹر اقبال کہ اولو لازم رسول ہیں وے. یہ حال ہے تر پڑھنے والوں کا یہ حال ہے جو ٹر پڑھتے ہیں نا ان کا یہ حال ہے ماسٹر مسٹر ہے اول العم رسول لبی شاہ محمد نے جناب ڈال کر نہیں ہے گلہ تو گھونڈ دیا اہل کالج نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا اللہ میرے عزیز اول الازم رسول کے متعلق دو قول ہے ایک قول تو یہ کہ سارے رسول کیا ہیں جی اول ہیں ٹھیک ہے نا دوسرا قول پہلے پڑھائے ہو نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسا عیوسا محمد کریں یہ علولا پہلے پڑھے ہو نا جیسا کہ صبر کیا ہمت والے رسول نے اور نہ جلدی کر واسطے ان کے عذاب کی عذاب آئے گا کان نہ ہم جاؤ میں جراؤ نہ شدت عذاب دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے لیکن قیامت کا عذاب یہ ہے شدت عذاب گویا کہ جس دن دیکھیں گے وہ عذاب کو جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو یقون آگے مقدر ہے کہیں گے کہ نہ ٹھہرے تھے اپنی قبروں کے اندر مگر ایک گھڑی دن کی قبر کا اذا ان کو ایک راحت معلوم ہوگا بلا بلاگ سے پہلے حاضہ مقدر ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے پہنچا دینا ہے مضمون اب آ خلاصہ یہ سمجھ لیجئے بس نہ ہلاک کیے جائیں گے مگر قوم وہ جو مکمل فاسق ہیں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 wwwshaheed